سورہ روم نام پہلی ہی آیت کے لفظ گلی بطر روم سے ماخوذ ہے زمانہ نزول، آغاز ہی میں جس تاریخی واقع کا ذکر کیا گیا ہے اس سے زمانہ نزول قطعی طور پر متعین ہو جاتا ہے اس میں ارشاد ہوا ہے کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں اس زمانے میں عرب سے متصل رومی مقبوضات اردن شام اور فلسطین تھے ان علاقوں میں رومیوں پر ایرانیوں کا غلبہ 615 عیسوی میں مکمل ہوا تھا اس طرح پوری صحت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورت اسی سال نازل ہوئی تھی اور یہ وہی سال تھا جس میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی تاریخی پس منظر جو پیشن گوئی اس صورت کی ابتدائی آیات میں کی گئی ہے وہ قرآن مجید کے کلام الٰہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی نمایاں ترین شہادتوں میں سے ایک ہے اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تاریخی واقعات پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی جائے جو ان آیات سے تعلق رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی نبوت سے آٹھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قیصر روم مارس کے خلاف بغاوت ہوئی اور ایک شخص فوکاس تخت سلطنت پر قابض ہو گیا اس شخص نے پہلے تو قیصر کی آنکھوں کے سامنے اس کے پانچ بیٹوں کو قتل کرایا پھر خود قیصر کو قتل کرا کے باپ بیٹوں کے سر قسطنطنیہ میں برسر عام لٹکوا دیے اور اس کے چند روز بعد اس کی بیوی اور تین لڑکیوں کو بھی مروا ڈالا اس واقعے سے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو روم پر حملہ آور ہونے کے لیے بہترین اخلاقی بہانہ مل گیا قیصر موریس اس کا محسن تھا اسی کی مدد سے پرویز کو ایران کا تخت نصیب ہوا تھا اسے وہ اپنا باپ کہتا تھا اس بنا پر اس نے اعلان کیا کہ میں غاصب فوکاس سے اس ظلم کا بدلا لوں گا جو اس نے میرے مجازی باپ اور اس کی اولاد پر ڈھایا ہے چھ سو تین عیسوی میں اس نے سلطنت روم کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور چند سال کے اندر وہ فوکاس کی فوجوں کو پے در پے شکستیں دیتا ہوا ایک طرف ایشیائے کوچک میں ایڈسا موجودہ عرفہ تک اور دوسری طرف شام میں حلب اور انتاکیا تک پہنچ گیا روم کے آیا سلطنت یہ دیکھ کر کہ فوکاس ملک کو نہیں بچا سکتا افریقہ کے گورنر سے مدد کے طالب ہوئے اس نے اپنے بیٹے ہرقل کو ایک طاقتور بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ بھیج دیا اس کے پہنچتے ہی فوکاس معزول کر دیا گیا اس کی جگہ ہرقل قل قیصر بنایا گیا اور اس نے برسر اقتدار آ کر فوکاس کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے موریس کے ساتھ کیا تھا یہ 610 سو دس عیسوی کا واقعہ ہے اور یہ وہی سال ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے خسر و پرویز نے جس اخلاقی بہانے کو بنیاد بنا کر جنگ چھیڑی تھی فوکاس کے عزل اور قتل کے بعد وہ ختم ہو چکا تھا اگر واقعی اس کی جنگ کا مقصد غاصف فوکاس سے اس کے ظلم کا بدلہ لینا ہوتا تو اس کے مارے جانے پر اسے نئے قیصر سے سلح کر لینی چاہیے تھی مگر اس نے پھر بھی جنگ جاری رکھی اور اب اس جنگ کو اس نے مجوسیت اور مسیحیت کی مذہبی جنگ کا رنگ دے دیا عیسائیوں کے جن فرقوں کو رومی سلطنت کے سرکاری کلیسا نے ملحد قرار دے کر سال ہا سال سے تختہ مشق ستم بنا رکھا تھا یعنی نستوری اور یاقوبی وغیرہ ان کی ساری ہمدردیاں بھی مجوسی حملہ آوروں کے ساتھ ہو گئیں اور یہودیوں نے بھی مجوسیوں کا ساتھ دیا حتّہ کہ خسرو پرویز کی فوج میں بھرتی ہونے والے یہودیوں کی تعداد چھبیس ہزار تک پہنچ گئی ہر قل آ کر اس سیلاب کو نہ روک سکا تخت نشین ہوتے ہی پہلی اطلاع جو اسے مشرق سے ملی وہ انتاقیا پر ایرانی قبضے کی تھی اس کے بعد 613 عیسوی میں دمشق فتح ہوا پھر 614 عیسوی میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے ایرانیوں نے مسیحی دنیا پر قیامت ڈھا دی نوے ہزار عیسائی اس شہر میں قتل کیے گئے ان کا سب سے زیادہ مقدس کلیسا کینست القیامہ برباد کر دیا گیا اصلی سلیب جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اسی پر مسیح نے جان دی تھی مجوسیوں نے چھین کر مدائن پہنچا دی دیٹ پادری زکریا کو بھی وہ پکڑ کر لے گئے اور شہر کے تمام بڑے بڑے گرجوں کو انہوں نے مسمار کر دیا اس فتح کا نشہ جس بری طرح خسرو پرویز پر چڑھا تھا اس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو اس نے بیت المقدس سے ہر قل کو لکھا تھا اس میں وہ کہتا ہے سب خداؤں سے بڑے خدا تمام روئے زمین کے مالک خسروں کی طرف سے اس کے کمینہ اور بے شعور بندے ہرکل کے نام تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا اس فتح کے بعد ایک سال کے اندر اندر ایرانی فوجیں اردن فلسطین اور جزیرہ نمائے سینا کے پورے علاقے پر قابض ہو کر حدود مصر تک پہنچ گئیں. یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ معظمہ میں ایک اور اس بدر بدرجہا زیادہ تاریخی اہمیت رکھنے والی جنگ برپا تھی یہاں توحید کے علمبردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی قیادت میں اور شرک کے پیروکار سرداران قریش کی رہنمائی میں ایک دوسرے سے برسرے جنگ تھے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ 615 سو پندرہ عیسوی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی عیسائی سلطنت میں جو روم کی حلیف تھی پناہ لینی پڑی اس وقت سلطنت روم پر ایران کے غلبے کا چرچا ہر زبان پر تھا مکے کے مشرقین اس پر بغلے بجا رہے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ایران کے آتش پرست فتح پا رہے ہیں اور وہی اور رسالت کے ماننے والے عیسائی شکست پر شکست کھاتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح ہم عرب کے بت پرست بھی تمہیں اور تمہارے دین کو مٹا کر رکھ دیں گے ان حالات میں اوران مجید کی یہ سورت نازل ہوئی اور اس میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں مگر اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر ہی وہ غالب آ جائیں گے اور وہ دن ہوگا جبکہ اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے اس میں ایک کے بجائے دو پیشن گوئیاں تھیں ایک یہ کہ رومیوں کو غلبہ نصیب ہوگا دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی بظاہر دور دور تک کہیں اس کے آثار موجود نہ تھے کہ ان میں سے کوئی ایک پیشن گوئی بھی چند سال کے اندر پوری ہو جائے گی ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تھے جو مکے میں مارے اور کھدیڑے جا رہے تھے اور اس پیشن گوئی کے بعد بھی آٹھ سال تک ان کے لیے غلبے اور فتح کا کوئی امکان کسی کو نظر نہ آتا تھا دوسری طرف روم کی مغلوبیت روز بروز بڑھتی چلی گئی چھ سو انیس عیسوی تک پورا مصر ایران کے قبضے میں چلا گیا اور مجوسی فوجوں نے ترابلس کے قریب پہنچ کر اپنے جھنڈے گاڑ دیے ایشیائے کوچک میں ایرانی فوجیں رومیوں کو مارتی دباتی باسفورس کے کنارے تک پہنچ گئیں اور 617 سو سترہ عیسوی میں انہوں نے عن قسطنطنیہ کے سامنے خلقدون موجودہ قاضی کوئی پر قبضہ کر لیا کیسر نے خسرو کے پاس ایلچی بھیج کر نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ میں ہر قیمت پر صلح کرنے کے لیے تیار ہوں مگر اس نے جواب دیا کہ اب میں قیصر کو اس وقت تک امان نہ دوں گا جب تک وہ پاب زنجیر میرے سامنے حاضر نہ ہو اور اپنے خدائے مسلوب کو چھوڑ کر خدا آتش کی بندگی نہ اختیار کر لے آخر کار کیسر اس حد تک شکست خوردہ ہو گیا کہ اس نے قسطنطنیہ چھوڑ کر قرتاجنا موجودہ تیونس منتقل ہو جانے کا ارادہ کر لیا غرض انگریز مورخ گبن کے بقول قرآن مجید کی اس پیشن گوئی کے بعد بھی سات آٹھ برس تک کے حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص یہ تصور نہ کر سکتا تھا کہ رومی سلطنت ایران پر غالب آ جائے گی بلکہ غلبہ تو درکنار اس وقت تو کسی کو یہ امید بھی نہ تھی کہ اب یہ سلطنت زندہ رہ جائے گی ہاشیا ایک گن کلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر قرآن کی یہ آیات جب نازل ہوئی تو کفار مکہ نے ان کا خوب مزاق اڑایا اور ابئی بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں سے شرط بدی کہ اگر تین سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو دس اونٹ میں دوں گا ورنہ دس اونٹ تم کو دینے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو اس شرط کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں فی بی سنین کے الفاظ آئے ہیں اور عربی زبان میں بد کا اطلاق دس سے کم پر ہوتا ہے اس لیے دس سال کے اندر کی شرط کرو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کر سو کر دو چنانچہ حضرت ابو بکر نے عبئی سے پھر بات کی اور نئے سرے سے یہ شرط طے ہوئی کہ دس سال کے اندر فریقین میں سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ سو اونٹ دے گا چھ سو عیسوی میں ادھر نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور ادھر قیصر ہرقل خاموشی کے ساتھ قسطنطنیہ سے بحر اسود کے راستے ترابزون کی طرف روانہ ہوا جہاں اس نے ایران پر پشت کی طرف سے حملے کی تیاری کی اس جوابی حملے کی تیاری کے لیے قیصر نے کلیسا سے روپیہ مانگا اور مسیحی کلیسا کے اسقف اعظم سرجیس نے مسیحیت کو مجوسیت سے بچانے کے لیے گرجاؤں کے نظرانوں کی جمع شدہ دولت سود پر قرض دی ہر نے اپنا حملہ چھ سو عیسوی میں آرمینیا سے شروع کیا اور دوسرے سال چھ سو چوبیس عیسوی میں اس نے آذربائیجان میں گھس کر زرط کے مقام پیدائش اور ارمیہ کو تباہ کر دیا اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ یہی وہ سال تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر پہلی مرتبہ مشرقین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی اس طرح وہ دونوں پیشن جو سورہ روم میں کی گئی تھیں دس سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے بیک وقت پوری ہو گئیں۔ پھر روم کی فوجیں ایرانیوں کو مسلسل دباتی چلی گئیں نینوا کی فیصلہ کن لڑائی چھ سو ستائیس عیسوی میں انہوں نے سلطنت ایران کی کمر توڑ دی اس کے بعد شاہان ایران کی قیامگاہ دست گرد یعنی دسکرات الملک کو تباہ کر دیا گیا اور آگے بڑھ کر ہر قل کے لشکر این تصافون کے سامنے پہنچ گئے جو اس وقت ایران کا دارو سلطنت تھا چھ سو اٹھائیس عیسوی میں خسرو پرویز کے خلاف گھر میں بغاوت رونما ہوئی وہ قید کیا گیا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اٹھارہ بیٹے قتل کر دیے گئے اور چند روز بعد وہ خود قید کی سختیوں سے ہلاک ہو گیا یہی سال تھا جس میں سلح ہدیبیہ واقع ہوئی جسے قرآن فتح عظیم کے نام سے تعبیر کرتا ہے اور یہی سال تھا جس میں خسروں کے بیٹے قباد سانی نے تمام رومی مقبوضات سے دستبردار ہو کر اور اصلی صلیب واپس کر کے روم سے صلح کر لی چھ سو انتیس عیسوی میں قیصر مقدس صلیب کو اس کی جگہ رکھنے کے لیے خود بیت المقدس کیا اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم امرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اس کے بعد کسی کے لیے بھی اس امر میں شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی کہ قرآن کی پیشنگوئی بالکل سچی تھی عرب کے بکسرت مشرقین اس پر ایمان لے آئے ابئی بن خلف کے وارثوں کو ہار مان کر شرط کے اونٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کرنے پڑے وہ انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے حکم دیا کہ انہیں صدقہ کر دیا جائے کیونکہ شرط اس وقت ہوئی تھی جب شریعت میں جوئے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا مگر اب حرمت کا حکم آ چکا تھا اس لیے حربی کافروں سے شرط کا مال تو لے لینے کی اجازت دے دی گئی مگر ہدایت کی گئی کہ اسے خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دیا جائے موضوع اور مضمون اس صورت میں کلام کا آغاز اس بات سے کیا گیا ہے کہ آج رومی مغلوب ہو گئے ہیں اور ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اس سلطنت کا خاتمہ قریب ہے مگر چند سال نہ گزرنے پائیں گے کہ پانسہ پلٹ جائے گا اور جو مغلوب ہے وہ غالب ہو جائے گا اس تمہید سے یہ مضمون نکل آیا کہ انسان اپنی سطح بینی کی وجہ سے وہی کچھ دیکھتا ہے جو بظاہر اس کی آخوں کے سامنے ہوتا ہے مگر اس ظاہر کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی اسے خبر نہیں ہوتی یہ ظاہر بینی جب دنیا کے ذرا ذرا سے معاملات میں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کی معجب ہوتی ہے اور جب کہ محض اتنی سی بات نہ جاننے کی وجہ سے کہ کل کیا ہونے والا ہے آدمی غلط تخمینے لگا بیٹھتا ہے تو پھر با حیثیت مجموعی پوری زندگی کے معاملے میں ظاہر حیات دنیا پر اعتماد کر بیٹھنا اور اسی کی بنیاد پر اپنے پورے سرمایہ حیات کو داؤ پر لگا دینا کتنی بڑی غلطی ہے اس طرح روم اور ایران کے معاملے سے تقریر کا رخ آخرت کے موضوع کی طرف پھر جاتا ہے اور مسلسل تین رکو تک طریقے طریقے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آخرت ممکن بھی ہے معقول بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اور انسانی زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آدمی آخرت کا یقین رکھ کر اپنی موجودہ زندگی کا پروگرام اختیار کرے ورنہ وہی غلطی واقع ہوگی جو ظاہر پر اعتماد کر لینے سے واقع ہوا کرتی ہے اس سلسلے میں آخرت پر استدلال کرتے ہوئے کائنات کے جن آثار کو شہادت میں پیش کیا گیا ہے وہ بالکل وہی آثار ہیں جو توحید پر بھی دلالت کرتے ہیں اس لیے چوتھے رکو کے آغاز سے تقریر کا رخ توحید کے اسبات اور شرک کے ابتال کی طرف پھر جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ انسان کے لیے فطری دین اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ بالکل یکسو ہو کر خدائے واحد کی بندگی کرے شرک فطرت کائنات اور فطرت انسان کے خلاف ہے اسی لیے جہاں بھی انسان نے اس گمراہی کو اختیار کیا ہے وہاں فساد رونما ہوا ہے اس موقع پر اس فساد عظیم کی طرف جو اس وقت دنیا کی دو سب سے بڑی سلطنتوں کے درمیان جنگ کی بدولت برپا تھا اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ فساد بھی شرک کے نتائج میں سے ہے اور پچھلی انسانی تاریخ میں بھی جتنی قومیں مبتلائے فساد ہوئی ہیں وہ سب بھی مشرق ہی تھی خاتمہ کلام پر تمسیل کے پیرائے میں لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین خدا کی بھیجی ہوئی بارش سے یکا یک جی اٹھتی ہے اور زندگی اور بہار کے خزانے اگلنے شروع کر دیتی ہے اسی طرح خدا کی بھیجی ہوئی وہی اور نبوت بھی مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے حق میں ایک بارانے رحمت ہے جس کا نزول اس کے لیے زندگی اور نشو اور خیر و فلاح کا موجب ہوتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ گے تو یہی عرب کی سونی زمین رحمت اللہی سے لہ اٹھے گی اور ساری بھلائی تمہارے اپنے لیے ہی ہوگی اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے پھر پچتانے کا کچھ حاصل نہ ہوگا اور تلافی کا کوئی موقع تمہیں میسر نہ آئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے الف لامیم اولی بات رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے یہ اشارہ اس لڑائی کی طرف ہے جو اس زمانے میں روم اور ایران کی سلطنتوں کے درمیان ہو رہی تھی اس وقت رومی بری طرح شکست کھا گئے تھے اور کوئی خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اب یہ پھر اٹھ سکیں گے مگر اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ پیشن گوئی فرما دی کہ چند سال میں رومی پھر غالب آ جائیں گے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 جس کے معنی لوگوں کی سمجھ میں اس وقت آئے جب جنگ بدر میں ادھر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور روم اور ایران کی جنگ میں ادھر رومی غالب آئے بنصر اللہ عزیز اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں فلو لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں أولم في ما خلق الله السماوات سم وما بينهما میرحم بالحق بلحکی مسمى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 مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں یعنی اگر انسان نظام کائنات کو بنظر غور دیکھے تو اسے دو حقیقتیں نمایاں نظر آئیں گی ایک یہ کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھلونا نہیں ہے بلکہ ایک مبنی بر حکمت اور با مقصد نظام ہے دوسرے یہ کہ یہ ازلی اور ابدی نظام نہیں ہے بلکہ ایک وقت لازمن اسے ختم ہونا ہے یہ دونوں باتیں آخرت پر دلالت کرتی ہیں مگر لوگ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں نو اشد اصر ارب وموہ اکثر اوہ وج اتھم رسو لوہ اتھو روح بل بئی نتیم کن اہم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 اللہ الخلق ثم يعيده ثم اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا ایادہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ اور جب وہ سات برپا ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے اصل میں مبلیسون کا لفظ استعمال ہوا ہے ابلاس کے معنی ہیں مایوسی اور صدمے کی بنا پر کسی شخص کا گم سم ہو جانا دم با رہ جانا ولم يكن لهم من شرکان ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے یعنی اس وقت یہ مشرقین خود اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم ان کو خدا کا شریک ٹھہرانے میں غلطی پر تھے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِينَ يَتَفَرَّقُونَ جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے فَأَمْتَرِ مَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شادہ و رکھے جائیں گے وام۔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 سب اللہ حين تم سون وہینس پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو ہوم دوسماشی وحین تف آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے حمد ہے اور تصبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر زہر کا وقت آتا ہے اس آیت میں نماز کے چار اوقات کی طرف صاف اشارہ ہے فجر مغرب عصر ظہر اس کے ساتھ سورہ حد آیت 114 سو سورہ بنی اسرائیل آیت 78 اور سورہ توہا آیت 130 کو پڑھا جائے تو نماز کے پانچوں اوقات کا حکم نکل آتا ہے یوخری جل ہئی مینل مئی تیو یوخری جل مئی تمینل ابتی ہے وہ کیا دہلی کیا تو خجو وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکالتا ہے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 وَمِنْ آیاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ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 بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آوگے گے مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اس کے بندے ہیں سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبَدَعُ الْخَلْقَ سُمْتَ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا ایادہ کرے گا اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے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 ملکت می شرک افی مز کو فی سو فم فی سو تون كَخِيفَتِكُمْ کم فکم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 جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں یہ وہی مضمون ہے جو سورہ نحل آئے 26 میں گزر چکا ہے دونوں جگہ استدلال یہ ہے کہ جب تم اپنے مال میں اپنے غلاموں کو شریک نہیں کرتے تو تمہاری سمجھ میں کیسے یہ بات آتی ہے کہ خدا اپنی خدائی میں اپنے بندوں کو شریک کرے گا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 لط فرسالی لطبی لکھین القی مول کن اختر نصیل پس اے نبی اور نبی کے پیرو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 نہ آدمی بندے سے غیر بندہ بن سکتا ہے نہ کسی غیر اللہ کو اللہ بنا لینے سے وہ حقیقت میں اس کا اللہ بن سکتا ہے انسان خواہ اپنے کتنے ہی معبود بنا بیٹھے لیکن یہ امر واقعہ اپنی جگہ اٹل ہے کہ وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہے دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی نہ کی جائے یعنی اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس کو بگاڑنا اور مسخ کرنا درست نہیں ہے یہی بالکل راست اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں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 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ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 اور مسکین و مسافر کو اس کا حق یہ نہیں فرمایا کہ رشتے دار مسکین اور مسافر کو خیرات دے ارشاد یہ ہوا ہے کہ یہ اس کا حق ہے جو تجھے دینا چاہیے اور حق ہی سمجھ کر تو اسے دے یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں اور وہی فلاح پانے والے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِن رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِن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 بعد کے احکام کے لیے ملاحظہ ہو آل عمران آیت ایک سو تیس آیت دو سو سے دو سو اکیاسی اور جو زکوۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں اللہ اللہ خل پکم سم رض پکم سم میومی تم میو کم حل ذَلِكُمْ شرکمال شی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 باسیمین جالمی کو شیب یخلو قم یشو اللہ علی ملقیر اللہ ہی تو ہے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 یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثو غیر ساعة کذالک کانو یعفکون اور جب وہ سات برپا ہوگی یعنی قیامت جس کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہ ہیں اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے کم کو چال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 بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفا نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ان سے یہ چاہا جائے کہ اپنے رب کو راضی کروی مسل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 کَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اس طرح ٹھپہ لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون پس اے نبی صبر کرو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے یعنی دشمن تم کو ایسا کمزور نہ پائیں کہ ان کے شور و غا سے تم دب جاؤ یا ان کی بہتان اور افترا پردازیوں کی مہم سے تم مرعوب ہو جاؤ یا ان کی پھبتیوں اور تانوں اور تزحیک اور استحزا سے تم پست ہمت ہو جاؤ یا ان کی دھمکیوں اور طاقت کے مظاہروں اور ظلم و ستم سے تم ڈر جاؤ یا ان کے دیے ہوئے لالچوں سے تم پھسل جاؤ لِيُذِيقَهُمْ لِيُذِيقَهُمْ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے یہ اشارہ اس جنگ کی طرف ہے جو اس زمانے میں دنیا کی دو عظیم طاقتوں ایران اور روم کے درمیان برپا تھی تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا شاید کہ وہ باز آ جائیں کل من البل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 اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عملِ صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا و میتیمشی ہوں والی ادی پکم ولی ادی پکمتی والی تجری الفل قبی عمری ہی والی تب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 الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا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 تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں یعنی پھر وہ خدا کو کوسنے لگتے ہیں اور اس پر الزام رکھنے لگتے ہیں کہ اس نے کیسی مصیبتیں ہم پر ڈال رکھی ہیں حالانکہ جب خدا نے ان پر نعمت کی بارش کی تھی اس وقت انہوں نے شکر کے بجائے اس کی ناقدری کی تھی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُمَّ الدُعَاءَ إِذَا وَاللَّو مُدْبِرِينَ اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو یعنی ان لوگوں کو جن کے ضمیر مر چکے ہیں جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہیں وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون